او صلي على رسول الكريم اما بعد فاعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا الشيء عجيب اذا متنا وقمنا ترابا ذلك رجع بعيد تابعنا ما تنقص الارض منه عندما كتاب حصيد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض سرك الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي العالمين سوره طاس مكي اور اس میں عقائد کی جو گمراہی وہاں پھیلی ہوئی تھی اور جس پہ تیرہ سال بحث ہوئی ہے. ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عقائد پہ جو بات کرنا نیرو مائنڈیڈ ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ تنگ ذہن ہے جی وہ سیاست پر بات کرے موجودہ برننگ ایشوز جو ہیں ان پر بات کرے مہنگائی پر بات کرے حکمرانوں پر تنقید کرے ساری تقریروں کو سرچ کر دے عقائد پہ بات نہ کرے اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے ایسے جوڑ کو ہم نے چولہے میں لگانا ہے جس میں شرک کا ردہ لگا ہوا ہو جس سے رب کو کوئی توقع نہیں آپ نے اس سے کیا توقع رکھی شرک سمیت وہ آپ کی مدد کرے گا یا آپ کی جماعت میں جڑ کر وہ آپ کی جماعت کو ماشاءاللہ اللہ پروموٹ کرے گا یا امریکن سنڈی کی طرح اس کو کھا جائے گا اس لیے عقائد پہ بات ضروری ہے تیرہ سال عقائد پر بات ہوئی تیرہ سال قرآن عقائد کی بات کرتا ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں لیکن ہر وہ گمرہی جو آج ہے عقائد کی گمرہی ذہنی گمراہی کوئی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ جی یہ آج کل ایک نیا فتنہ نکلا ہے اور قرآن حکیم نے اس کا جواب نہ دیا ہو ہم آپ کو بتائیں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ صاحب یہ نیا نہیں یہ پرانا مرض ہے اور قرآن حکیم نے اس کا یہ جواب دیا کسی بھی قسم کے عقائد ہیں یہ دہریا جو ہے یہ کارل مارکس نے تیار نہیں کیے تھے اس وقت بھی کچھ لوگ تھے یا اللہ دنیا نم تو حیا وا کونا اللہ دہر یہ دہریا نام قرآن نے ان کا رکھا ہے تو کوئی ہمیں نہیں مارتا مگر ٹائم اینڈ سپیس ٹائم پورا ہو جاتا ہماری چا بھی پوری ہو جاتی ہے ہم مر جاتے ہیں اس میں اللہ کہاں سے آ گیا تو ہر قسم کے عقائد اور قرآن حکیم کبھی ایک صورت میں ایک قسم کو چھیڑتا ہے کبھی ایک صورت میں ان تمام عقائد کو زیر بیس لاتا ہے لذو تبوک میں جو لوگ نہیں نکلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی ان کا نہ نکلنا بہتر تھا اگر ان کا نکلنا بہتر ہوتا تو ہم ان کو بھی نکال دیتے لا خارا فیکم ما جادو کو ملنا بالن والا اوزا فی اگر یہ آپ کے ساتھ نکل جاتے تو یہ رستے میں فتنے پیدا کرتے رہتے لوگوں میں مایوسی پیدا کرتے رہتے ڈسکرج کرنے والی باتیں کرتے ذرا سی تکلیف آتی تو اتنا ہائے ہائے کرتے دوسرے پریشان ہو جاتے ایک بچے کو جب ٹیکہ لگے اور وہ با بان کرے تو پچھلی پوری جتنی صف ہوتی ہے ان کا دل دڑکنا شروع ہو جاتا ہے یا اللہ پتنگ کیا کتنی تکلیف ہوتی ہے جو اتنا یہ شور کر رہے ہے یہ تو بعد میں جب خود کو لگتا ہے تو بندہ کہتے یار ڈر تو اتنا کوئی نہیں ہوا جتنا اس نے اتنے کی ہے تو ان کی آئے ہے کہ مسلمانوں کا حوصلہ جو ہے وہ پست نہ کر دے لہٰذا فرمایا ان کا نہ نکلنا اچھا تھا تو ایسے لوگوں کا جو عقیدہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے کسی جماعت میں شامل ہونا نہ اس جماعت کا اعزاز ہے نہ اس جماعت کی قوت ہے اور قرآن حکیم جو تیرہ سال نازل ہوا ہے وہ اسی کے بارے میں نازل ہوا ہے چھوڑ نجیز کو اب کیا کر سکتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا عقائد کی بات ہو رہی ہے میں انشاءاللہ بتاتا چلوں گا کہ کہاں کس قسم کے عقیدے کی بات ہے کاف القرآن المجید کاف قسم ہے مجد والے عزت والے آنر والے قرآن کی بل آ اب بل کا جو لفظ آیا اس میں یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہ فورم سیدھے ہو جاتے بٹ سے بات کیوں شروع کی بل کا مطلب ہے بٹ بلکہ یعنی ہونا یوں چاہیے تھا مگر یوں ہو گیا تو وہ ہونا جو چاہیے تھا وہ محظوف ہے تاکہ تھوڑی سی اپنی عقل بھی استعمال کرو یار اس کو ایسا کرتے ہیں جس کا قصور نہیں ہے پارلیمنٹ کا قصور ہے اس کو ادھر لگاتے یہ آپ صحیح ہوگا ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کے بعد ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہنی چاہیے تھی لیکن ہوا کہ بل عاجبو. الٹا انہوں نے تعجب کیا کس بات پر ان اہم مون جیرو کہ انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا تعریف کرنی چاہیے تھی ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے اپنے میں سے ایک بندہ ہماری زبان میں بولتا ہے ہمارے معاشرے کی مثالیں دے کے ہمیں بات سمجھاتا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اگر کسی ملے پاری کو بھیج دیتا تو وہ کیا کرتے مکے والے وہ تو مسئلہ بن جاتا ان کے لیے کسی پٹھان کو بلا دیتے بھیج دیتے تو کیا ہوتا ان کے ساتھ پنجابی کو بھیج دیتے تو کیا ہوتا شکر کرو تم ہی میں سے بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو بجائے اس سکے کہ تم اس کو ایک فطری احسان سمجھتے آج بو انہیں بڑا اوپرا لگا اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو جن پڑتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جی دوسری زبان اگر بولے تو پھر سب کو یقین آ جاتا ہے کہ جن پڑا ہوا بھائی یا جن چڑھا ہوا اس کو نسل کو پنجابی ہے پٹھواری ہے جب بھی اس کو دورہ پڑے اردو بولنا شروع کر دے سارے سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کا جن چنتا ہوا بس کو اردو اسپیکنگ جن ہے اچھا اردو والا پنجابی ہے پشتو بولنا شروع کر دے تو پتا چلتا ہے کہ کا خواہ مٹ گیا اس کو بھیجیں یقین ہو جاتا ہے سب کو پنجابی والا پنجابی بولتا رہے وہ کہتے ہیں اسٹیریا ہے جی اس کو اور پتن جی ڈپریشن کا دورہ پڑا ہو لیکن جب لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے تو ان کو پکا پتا چل جاتا ہے کہ کوئی دوسری ہستی اس کے اوپر چڑی ہوئی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ان, ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت تاری ہو تو پنجابی کیوں نہیں بولتے تھے کوئی دوسری زبان کیوں نہیں بولتے تاکہ پتا چلے کوئی اور ہستی ہے یہ ہوش میں آتے ہیں جب بھی وہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے تو عربی میں جو ہے وہ ڈکٹ کرواتے ہیں. عربی میں ہی نوٹس لکھواتے ہیں عربی میں ہی سب کچھ سمجھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کے ساتھ کوئی معاملہ ہے کوئی اور چیز نہیں ان کے ساتھ آتی ان پر نہیں آتی اگر کوئی عبرانی میں ہوتا تو ہم کہتے چلو جی انہیں نہیں آتی تھی جو زبان انہیں نہیں آتی تھی چونکہ وہ بول رہے ہیں تو پتا چلے کہ کوئی فرشتہ وغیرہ آیا تھا ورنہ ہمیں نہ پروں کی آواز آتی ہے نہ کوئی دروازے کھڑکتے ہیں کیا نشانی ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے آج اب انجا منظر من اسی طرح فرمایا وائل آج نام ہو دا وائل سمودا خاموم سالحہ کا بھائی انہی کے اندر رہ کر جوان ہونے والا جس کے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ آگاہ اس کے کریکٹر سے یعنی رسولوں کا بچپن بھی اوپرا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ جب کبھی یہ تشریف لے جاتے تھے ابو طالب کے یہاں تو ان کے یہاں چونکہ افلاس تھا بہت غریب تھے وہ تو ان کے بچے جھینا چپٹی بہت کرتے تھے کھانے پینے میں اور غریبوں کے یہاں یہی ہوتا ہے جس بچے کا ہاتھ پڑ گیا جو لے کے بھاگ گیا وہ کامیاب ہو گیا آج کل یہی قانون چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چھینا چپٹی نہیں کرتے تھے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے تھے کچھ بچ گیا تو لے لیا نہیں تو اللہ, اللہ خیر سلے کبھی چھینا چپٹی حضور نے نہیں کی حضور کا بچپن بھی جو ہے وہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم جب انہوں نے دعوت دی تو عید کی تو عید کی دعوت اصل میں جو جسے کہتے ہیں نا کہ جاگ لگنا جو آپ گھی لیتے ہیں اس کا پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے وہ جو اسٹارٹر کلچر آپ جس کو کہتے ہیں جاگ لگانا وہ جاگ لگاتے ہیں نا جسے حضرت با نے فرمایا جاگ بنا دھ جمدا نہیں با تال گھر گھر کے ہو تم لال جو ہے نا لال اس میں دودھ میں ڈال دو کتنا قیمتی ہوتا ہے لیکن اس سے گھی نہیں نکلے گا تھوڑی سی لسی ڈال دو اس کے اندر وہ پروسیس شروع ہو جائے توحید کے بغیر بات شروع نہیں ہوتی توحید کے بغیر دشمنی نہیں پڑتی آپ ان کے پانی دم کرتے رہے انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کالو یا صالح ہو کد کن کا پینا مرجوا اے سالے تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی بچپن ہی تیرا اوپرا تھا تیری اٹھان اوپری تھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ بچہ کچھ بنے گا اپنے کبیلے کا بچ ڈاکٹر ہوگا اب باہر نہیں جانا پڑے گا یہی دم درود کرے گا خوب مارے گا بڑا نیک بچہ ہے جن شن بجائے گا جن کیلے گا غیب کی خبریں بتائے گا اسی سے پوچھا کریں گے اونٹ کی طرف بھاگ گیا گائے کی در بھاگ گئی چلو جی اپنا ایک بندہ ہم خود کو ہو گئے اس معاملے تنہا نا بدھا مائیا بدھا باؤ تھی ڈنڈا لے کے ہمارے مبودوں کے پیچھے پڑ گیا تو ہمیں روکتا ہے اس سے کہ ہم بندگی نہ کریں اس کی جس کو ہمارا باپ دادا پوجتا رہا ہے تو امیدیں سے وابستہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کوئی نہ کوئی چیز بنے گے ایسی ہستی جب اٹھے جس کے بارے میں تمہیں سب معلوم ہو جس پر تم انگلی نہ اٹھا سکو تو تمہیں تو لبیک کہنا چاہیے تھا بلاج بک انہیں یہ اٹھ لگی جب آدمی کی تو یہ معاملہ ہوتا بھائی اگر باہر سے مبلغ آتا ہے اتنی لسٹ لگی ہوئی ہے اس کے ناموں کے ساتھ مفتی ہیں جوفتی ہیں بتییا تو سلف ہیں سرمایہ اہل سنت ہیں تو یہ پاکستان ہے فلاں ڈھی ہیں آپ نے وہ دیکھنا ہے کیا پتہ انہوں پیچھے تین سے دو گیا ہوا ہے کیا پتا کسی کی، کتنے مربے زمین دبائی ہوئی ہے انہوں نے ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو ہم بالکل جو انہوں نے ہمارے سامنے تختی رکھ دی ہم ان کو اس سے پہچان رہے جس بندے کو ہم بچپن سے جانتے ہیں اور مزہ بھی تبلیغ کا وہی ہے جہاں آپ رہتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں لہذا آپ لوگوں کی خرابیاں دور کریں گے تو آخر ہم بھی تو انسان ہیں نا ہمارے اندر بھی ہیں لوگ ہماری دور کریں گے اسی کا نام ہے وہ توا بالحق ہم حق کی وسیعت کرنا تم دوسرے کو ٹھیک کرو دوسرا تمہیں ٹھیک کرے تم بیوی کو ٹھیک کرو بیوی تمہیں ٹھیک کرے تم اولاد کو ٹھیک کرو اولاد کو حق دو کہ تمہاری غلطی پر بھی انگلی رکھے کہ ابا جان یہ آپ کے اندر بھی ہو ٹھیک کرنے سے ایک تو یہ ہو جاتا ہے اب نئی جگہ جب ہم چلے جاتے تو ان کے لیے ہم فرشتے ہوتے ہیں انہیں کیا پتا ہم کون ہیں وہ تو دیکھتے ہیں ہم سونے کی سنتے ہیں کھانے کی سنتے ہیں بیٹھنے کی سنتے ہیں جاگنے کی سنتے ہیں نہانے کی سنتے ہیں ہم تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چھینکتے سنتے ہی سب کر کہتے ماشاء ماشاءاللہ یہ تو آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے تو اس نے ہمارا ٹھیک کیا کرنا ہے بھائی ٹھیک تو ہمارے محلے کا آدمی کرے گا جب ہم لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی تو اٹھ کے کہے گا صاحب آپ کے اندر یہ ہے وہ جو آپ کے ابا اب جان دبا کے چلے گئے اب آپ کے قبضے میں اس کو چھوڑ دیں تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا یا تبلیغ چھوڑنی پڑے گی تو اس کا فطری پروسیس یہ ہے کہ آپ وہاں رہ کر کام کریں ایک تو یہ ہو گیا کہ اس میں مبلغ کا کریکٹر نون ہوتا ہے اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کتنے پانی میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جن سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں کس سے کیا بات کر رہا ہوں یعنی آپ نئی جگہ چلے گئے آپ کے سامنے ایک آدمی بڑے ہاتھ جوڑ کے بڑا نیچا ہو کے اور رو رہا ہے اور آنسو دل لڑی کی لگی ہوئی آپ تو سمجھیں گے یار یہ بندہ تو ولی اللہ ہے آپ اس بندے کے واقف نہیں ہیں اس کے بعد واقف تو اس بستی والے ہیں اگر آپ اس بستی کے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ مگر کے آنسو ہیں کہ اندر دس کنال زمین دبائی ہوئی ہے اس لیے نکل رہے ہیں باہر وہ کہتا ہیں آنسو چار باہ کے اگر مکھھی کے سارے برابر میرے حصے کی آگ جہنم کی بک سکتی ہے تو دس کنال زمین دینے کی میرا دماغ خراب ہے نہ اس کو پتا کہ جو سامنے ہے اس کے اندر کیا خرابی ہیں نہ ڈاکٹر صاحب کو پتا تو علاج کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب نے تبلیغ آپ نے کیا کرنی ہے اور نہ اس کو پتا جو تبلیغ کر رہا ہے تقریر کر رہا ہے اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے تو کیسے ہوگا تواسی بالحق بہ ہم تباسی کیسے ہوگی خیر خائی کیسے ہوگی کیسے ایک دوسرے کو ٹھیک کریں گے نہ اس کی غلطیاں اس کو پتا نہ اس کی غلطیاں اس کو پتا مکے کے اندر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی اور اس میں کسی کی عادتوں کا ذکر کر کے تو کنڈم کیا جاتا تھا تو سارے مکے والوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ گلاب کی بات ہو رہی ولاحت اللہ کا زنیم انکان ہمیں تفسیریں پڑنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ولید کا ذکر ہو رہا ہے یہ فلاں کا ذکر ہو رہا ہے مکے والوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں پتا تھا جب وہ سنتے تھے تو انہیں پتا تھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے یا جیسے کہ ان ولا تکا دزلہ میں بادہ نکاسا دیکھو اس بوڑھیا کی طرح مت ہو جاؤ جو سوت کاتنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اب ہم سنتے یار یہ بوڑھیا کی مثال کہاں سے آ گئی مکے کے اندر یہ عورت رہتی تھی اور سارے مکے والوں کو پتہ تھا وہ کیا کرتی ہے وہ بیٹھ تھی سوت کاٹنا شروع کرتی تھی اور اثر کے بعد اس کو کاتے ہوئے کو ٹکڑے کا پتہ نہیں اب اس ٹکیاں خرابی تھی اس کے دماغ میں اثر کے بعد وہ بیٹھ کے اس سارے کو دوبارہ ریزا ریزا کر دیتی تو جب کہا گیا اس کی طرح مت ہو جاؤ تو سب کو پتہ چل گیا بھائی وہ یہ سورج کی بات ہو رہی کہ حج بھی کرو نماز بھی پڑھو بیٹھ کے غیبت کر کے کسی کو دے دو یہ اس بوڑھی کی طرح ہوا کہ نہیں ہوا جو کترا کترا کر کے جوڑا تھا وہ آپ نے توڑ کے رکھ دیا ذرا سی بات سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم ہی میں سے رسول بھیجا ہے جو ہماری باتیں کرتا ہے اور ہمیں کر کے دکھاتا ہے یعنی اگر اللہ تعالی فرشتہ بھیج دیتا تو وہ چھیری تو دے دیتا کبھی بھی پریکٹیکل کر کے نہ دکھا سکتا ہے اللہ نے وہ ہستی بھیجی جو پریکٹیکل بھی کرواتی ہے اب جس اسکول میں لیبارٹری نہ اور پریکٹیکل کا ٹیچر نہ ہو تو ظاہر پریکٹیکل کے پرچے میں تو اس بچے نے فیل ہی انہیں بل آجیب انجا من زیرو بلکہ ان کو تعجب ہوا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا فکار کافر کہتے ہیں حاضہ شعین عجیب یہ بڑی اوپری چیز ہونا یہ چاہیے تھا کہ باہر سے کوئی آدمی آتا وہ اپنی سٹوریاں سناتا میں گیارہ بارہ سال کچے دھاگے سے الٹا لٹکا رہا ہوں صابر پیا کلیب کی طرح یا فلاں صاحب کی طرف بارہ سال ایک ٹانگ پر کھڑا رہا, رہا ہوں پھر مجھے حد ملا ہے اور میں نے چودہ سال کھائے کچھ نہیں سوائے درختوں کے پتوں کے جڑوں کے اور اتنے سال میں سویا ہی کوئی نہیں ہوں جب خود دھاک بیٹھ جائے اس کے ایجنٹ آگے پیچھے جا کے بتا دیتے کہ حضرت جی کتنے پہنچے گے اس کے بعد وہ تبلیغ کرتا تو زیادہ اثر پڑتا اب اللہ تعالیٰ دھاک بٹانے کے تو لیے تو نہیں نا اللہ تعالیٰ تو تمام ہجت کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں گھاک نہیں بٹھانی اب وہ کہتے تھے لزلا قرآن راج المن الکریت ان عظیم ان دونوں بستیوں کے کسی عظیم آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا یعنی یہ اتنے کنفیوزڈ لوگ تھے کبھی انہیں قرآن پر اعتراض ہوتا تھا کہ نہیں محمد تو سچے ہیں مگر یہ جو باتیں ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالا کر اللہ تعالی نے فرمایا والدم اللہ کا یادر کا دماغ یا سولون اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ پڑتا ہے آپ کا سینہ گھٹتا ہے لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں کا ولا کن ظالمین بھی نبی یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے ابو سفیان کیسر کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں آج تک جھوٹ نہیں بولا اس نے ہمیں بچپن سے لے کر تک جھوٹ کا تجربہ نہیں اس <يُقَزِّبُونَك> کا تو سینہ گھٹتا ہے ذرا وہ بھی تو دیکھو جو ہم پر گزرتی ہے فَإنَّهُم لَا اللَّهِ اللہ کی آیات کو جھوٹا کہتے ہیں آپ کو جھوٹا نہیں کہتے آپ سچی یہ بات جھوٹی ہے ایسا کچھ لوگ جو کہتے کہ قرآن کو سچا ہے مگر کوئی بندہ تو گڈھا چڑھنا چاہیے تھا نا کوئی ہستی والا کوئی بڑا سردار عظیم آدمی ہوتا جو سیلف سفیشینٹ ہوتا مربے ہوتے اس کے گھر میں ہی پانی کا کنواں میٹھا ہوتا کھجوریں لگی ہوئی ہوتی اور یا کونلا کا بے تم زخر فلم کا پسند یا آسمان میں وہ چڑھ جایا کرتا رات کو وہاں گیسٹ ہاؤس میں رہتا تو مال ہاضر رسول یا کلو ماتا کلو نمین ہوا یشربات یہ اوپر ہی رسول ہے وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو پر وہی پانی جو تم پیتے ہو یہ پیتے ہیں تو پھر ان میں اوپری بات کیا ہے اس لیے عام طور پر جو پیر لوگ ہوتے ہیں یہ عام مریدوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں اس سے بندے کا دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ جو پرنساوا کریم تھا اس کو ایک دفعہ اس کے ایک ملازم نے اس کا جو ایمان رکھتا تھا ان کا تو یہ ہے نا کہ یہ ہمارا گارڈ اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اترا ہوا ہے تو اس میں جو تو اس کی گاس کاٹتے کاٹتے نظر اٹھی اور اس نے دیکھا کہ وہ چائے پی رہا تھا یا کوئی مشروب پی رہا تھا مطلب اس سے اس کو اتنا شوق لگا کہ وہ وہیں گر کے بہوش ہو گیا یہ تو دیکھ لیا میں نے اتنی بڑی گستاخی ہو گئی خدا کو تو اس لیے ان کے سامنے عام طور کھانے پینے سے دب دبدبہ ختم ہو جاتا ہے عام طور لہٰذا یہ جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے اپنے فلیٹ میں جب بھی پاکستان سے پیر کوئی آتا ہے یہاں پہ دورے پر تو فلیٹ میں نماز پڑھاتا ہے حالانکہ اصول یہ ہے کہ مکیم کی نماز افضل ہے مسافر کو اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے حصول یہ ہے شریعت میں یہ چیز محمود ہے کہ مقیم نماز پڑھائے مسافر اس کے پیچھے پڑھے مسافر مقیم کی موجودگی میں مسافر کی جماعت کروانا مترو اس کا مطلب اس کے اندر تکبر ہے میں ایک ایسی ہستی ہوں کہ اگرچہ میں نے دو پڑھنی ہے پر جماعت میں نہیں کروانی ہے میں بڑا فن خان ہوں میں فور سٹار جنرل ہوں میری ان مقیموں میں سے کسی کے پیچھے نہیں ہوتی اگرچہ ان پر چار فرض ہیں یہ مجھ سے افضل ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ دبدبہ وہ یہ وہ رسول چاہتے تھے جو ان کے سامنے نہ کھائے نہ پیے نہ بکریاں چلائے کسی کو پتا نہ چلے کہ کہاں سے آتا ہے پتا نہیں رات کو کون چھوڑ جاتا ہے ہر جنات ان کے فرشتے چھوڑ جاتے ہیں. اگر اس قسم کے کوئی چیزیں رسول پیش کرتے تو سارا مکہ مسلمان ہو جاتا وہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اجتماع میں پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتی ادھر آپ کرتے تو خبزوں کا پیکٹ آتا ہے ادھر میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سال شاہ بنو آشرم کے اندر جو ہے وہ بھوکے پیاسے کوئی بکریاں دھکیل دیتا تھا اپنی تاکہ اللہ کے رسول سے دودھ دھو لیں تو کسی نے نہ کے نہ خوبصورت کا پیکٹ دیا نہ کسی نے آگے کیلے پکڑا نہ کہ ان کو پکڑاتے ہیں یہ سٹوریاں مال حاضر رسول یا کولو مما تا کلو یا یشراب مما تشرب دوسری بات مال حاضر رسول یا کلو تان یا یم شیفیلس واق کیسے رسول آپ کھانا بھی کھاتے ہیں بازار شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھو سبزی پیچھے لٹکائی ہوئی آ رہے ہیں اس سے تو دبدبا ختم ہو جاتا نا تو یہ ہے کہ بازار میں بالکل نہ جائیں اپنے حجرے میں رہیں اور حجرے سے ایک خاص وقت پر نکلیں آگے مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہو وہ لیٹ جائیں ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے تاویز دینا شروع کر دیں زیادہ بولیں بھی نہیں بولیں تو کسی کے کان میں بولیں یعنی ہم آپ میرے جو پہلے پیر صاحب تھے بنگالی شریف والے وہ ہمارے گفتار صاحب ہوتے تھے ان کے گراؤں کے تو تو یہی معاملہ تھا سوائے جمعے کے وہ کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے پانچویں کلاس میں چوتھی کلاس میں مجھے بات کروایا گیا تھا ان کا ابھی اڑے بھی نہیں تھے پر بھی نہیں نکلے تھے کہ قید ہوئے والی بات ہے اچھا جمعہ بھی خود نہیں پڑھاتا تھا جمعہ ان کا بھائی پڑھاتے تھے جمعے میں تقریر کرنی پڑتی ہے اور تقریر کے لیے کچھ پلے ہونا ضروری ہے اب ان کا نام تھا وہ ایک جمعہ پڑھنے جاتے تھے پڑھاتے نہیں تھے پڑھ کے واپس آتے تھے ایک مخصوص ٹائم پر وہ اپنی اجرے سے نکلتے تھے اور لوگ اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے تھے اور جسے بھی کرنا بات بھی کرتے تھے تو کان میں بات کرتے تھے اور کان میں بات اس طرح کرتے تھے کہ دوسرے آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ کیا انہوں نے کہا کیا ہے بات کیا کی اب یہ کیسے رسول ہیں تقریریں بھی کرتے ہیں لوگوں کے خیمے میں بھی جاتے ہیں میلے میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں تو انہیں یہ اوپرا لگتا تھا اس لیے کہ اس وقت جو نیکوں کا تصدر تھا نا وہ یہی تھا کہ غار میں سے کوئی ولی اللہ نکل آئے کوئی راہب نکل آئے جو دنیا دار نہ ہو صاحب یہ کیسے رسول ہو شادی بھی کی ہوئی ہے ساتھ میں رسول بھی ہے ماشاء اللہ یعنی دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے اللہ کی جاتھ نے فرمایا ہوا مارسل مینالمسرین اللہ ہم نے رسولوں میں سے آپ سے پہلے بھی رسولوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہو تم وہ کھانا کھاتے تھے بازاروں میں چلتے تھے اور ان کی اولاد بھی تھی وہ شادی بھی کرتے تھے اولاد بھی تھی ان کی یعنی حضور نے اگر شادی کی ہوئی ہے تو یہ کوئی اوپری بات نہیں ہے پیچھے بھی رسولوں کی شادیاں ہوئی رہی ہیں آخر تم بنو ہاشم جو ہو یہ بھی تو ایک نبی کی اولاد ہو نا شادی کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی تو تم لوگ تو شادی کرنا بھی کوئی جرم ہو جی گیا جی اب تو یہی ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے جب گھر میں کبھی بات ہو فلاں آدمی کو آپ جانتے ہیں ہاں وہ جانتا ہوں بڑا نیک تھا ہے نا جی بڑا نیک تھا سارے آپ بھی تاریف کرتے ہیں جی پتا کیا کیا نا کیا دوسری شادی کر لی ہے اس نے ہمارے یہاں جو ہے وہ صاحب آپ تو کہتے تھے کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے اور اس نے کیا گل شادی دوسری کر لی ہے ہمارے یہاں یہ بھی گناہ سمجھا جاتا ہے یعنی یہ کوئی فرض نہیں ہے دوسری چھاتی آپ کرے لیکن اللہ کے بندے اس کو گناہ میں بھی تو شریک مت کرو نا کہ یہ گناہ ہے کوئی اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے حالات کے مطابق تو ٹھیک ہے تو اس کے حالات لیکن یہ کہ اللہ نے فرض بھی نہیں کیا کہ سارے کرو یہ تو ایک دوا ہے جس کو کوئی مرض لگ گیا ہے وہ دوا کھا لے تو ہمارے یہاں تو یہ چیزیں پہلے سے جمی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں گنا ان کے یہاں نیک آدمی کا یہ کام کہ بازار میں جانا شاپنگ کر کے لانا تجارت کرنا روٹی کی بھی فکر کرنا یہ نیکوں کا کام نہیں نیک کا کام یہ اجرے میں بیٹھ جائے لوگ ان کو گیارہویں بارہویں پتا کے دے کے آئے اجرے میں یہ سارے ٹیکس اسی لیے تو ہم نیکوں نے لگائے کہ کمائے دی دنیا کھائیں گے ہم ایسا کرنے لگے بڑا نور ہے فلان صاحب کے چہرے پر میں نے کہا چودہ سال اجرے میں بیٹھ کے کھا رہے نا اگر گندم کی کٹائی کرے نا گرمیوں میں تو سارا نور جاتا نظر نہ آئے یہ اس لیے سیب کی طرح پاک رہے ہیں اس لیے کہ دوسروں کی کمائی کھا رہے ہیں خود محنت کریں حال چلائیں اتنی اتنی ویائیاں نہ ان کے پیروں میں پڑی ہوئی ہوں تو دیکھنا تم اس لیے نور ہے کہ یہ دوسروں کا دودھ آتا ہے دوسروں کا مکھن آتا ہے دوسروں کا تیار کیا ہوا سارا بیٹھ کے کمائے گی دنیا کھائے گا یہ نیکوں کا تصور تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کے اس تصور کے خلاف تھافراضا ش عجیب کافروں نے کہا کہ یہ جیب بڑی عجیب باتنا تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے ایسا بھی نہیں کہ چلو کسی نے ہمارے بدن کو محفوظ کر لیا کسی ڈیپ فریزر میں لگا دیا یا کہیں کسی سردخانے میں ٹیمپریچر پر تھرٹی سیون گریڈ پر ہی ہم کو رکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دن گزرتے گزرتے ہماری روح چکر کاٹتے کاٹتے لینڈ کر جائے ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے نا فیول ختم ہو جائے جب تو ہو سکتا ہے کہ حدود السطراری ہو جائے رو کا پھر کہیں گزرو تو وہ کہے, چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جب یہ تو وہی جگہ گزرے تھے ہم جہاں سے بدن مٹی بن جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھنک مار کے اڑا کے اتبا نے اپنے باپ کی خواب کو کہا محمد تم کہتے ہو کہ یہ پھر اٹھے گا آپ نے گھرایا بالکل یہ بھی اٹھے گا اور تو بھی اٹھے گا اور تم دونوں جہنم میں جاؤ گے اٹھے گا جہاں اتنا و کنہ ترابا ذالک ظالے بعید یہ امپاسبل پلٹنا ہے یہ بعید بات ہے بڑی دور کی بات کہ ہم پلٹ کر بن جائیں گے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا آپ اگر ٹیلیفون والوں کے پاس چلے جائیں کسی محکمے میں میں تو آپ کو یا ای میل پہ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر بھول گئے اپنا تو پھر وہ آپ کو کچھ ہنٹس رکھے ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کو یاد دلا آپ کی عمر آپ وہ مہینہ فیڈ کر دے تو وہ اسی طریقے سے فون نمبر اسی طریقے سے آپ کا پیشہ اسی طریقے اور دو چار ہنٹس انہوں نے محفوظ رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی دہائی اگر آپ بھول جائیں تو وہ آپ کو یاد دلا دیں گے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ نمبر ہے اور آپ دوبارہ اس کوڈ کو استعمال کریں تو اللہ تعالی کے لیے ہمیں دوبارہ بنانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہم جب بھی سوچتے ہیں تو اپنی استطاعت کو سامنے رکھ کے ایک بڑا سوال نشان بناتے ہیں کہ کیسے بنائے ہوا اللہ بھائی یہ اللہ نے بنانا ہے تم کیسے توڑ سکتے ہو کہ کیسے بنائے گا اللہ نے فرمایا مٹی جو کچھ تم سے کم کرتی ہے جو کچھ تمہارا بکھیرتی ہے کہاں کہاں جاتی ہے قد عالم نہ ماتن کسل اردو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ زمین ان میں سے ان سے کتنا کم کرتی کہاں کہاں بکھرتی ہے خاک کتنا مچھلی کھا گئی ہے کتنا کہاں دفن ہوا ہے اس سارا ہم کو معلوم ہے وائندانہ کتاب الحفیظ بڑی محفوظ کتاب ہے حفاظت کرنے والی کتاب ہے جس نے یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے اور وہ پروسس ہوتا جائے گا اور تم سامنے آ جاؤ ما خل کو کم ولا باس و کم اللہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھا کر کھڑا ہم رب کی انشاء ہے نا اس کے کلمہ کن کی پیدائش ہے ہم کلمہ کن کا ریئیکشن اس کا ریسپونس ہے ہم اس کے کلمہ کن کا بہنا کاف وال نون نون جب پورا ہوتا ہے کن کی نون پوری ہوتی ہے تو کافاف یا کن وہ ہو چکا ہوتا ہے فرمایا تمہیں ایک بندے کو بھی پیدا کرنے میں میرا کیا خرچ ہوتا ہے کن اور پوری نو انسانیت کو اٹھانے میں بھی میرا کن نہیں لگے گا بس میں نے کو فیکٹریاں نہیں لگانی کہ تم پریشان ہو جاؤ میں کیسے سارا جو ہے وہ مٹیریل اکٹھا کروں گا پھر چھانوں گا پھر اس کو الگ کروں گا یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے اور میں نے کلمہ میں تم سے انجرا تن واحدہ یہ ایک جھڑکی ہوگی بس میں نے نہ اٹھو جھڑک دینی اور تم سارے اٹھ کے دوڑ رہے ہوگے فیضا ہوں بسرا یہ سارے جاگ پڑیں گے ایک جھڑک دینی ہے میں نے اور تم نے کہنا ہے یا ویلا نام ہمیں کس نے جگا دیا ہے تو آپ کو پتا جب ماں یا باپ ذرا سخت ہوں زیادہ تو وہ ایک دفعہ جب گرجلہ مارتے ہیں اٹھے تو جتنے بچے لیتے ہوئے ہوتے کوئی ادھر سے چالانگ مار کے نیچے آتا ہے کوئی ادھر سے آتا ہے کوئی اوپر سے دوڑتا ہے وہ ناڑا باندھتا وہ دوڑ کے آتا ہے سارے جہاں ہوتے فورن اس اٹھو سے رب نے اٹھو کہنا ریک ایک قبر سے پچاس پچاس آدمی اٹھ کے بھاگو گئے رب کی طرف جی عالمہ ماتم کسل اردانہ کتاب الحفیظ ملکز یعنی بجائے قبول کرنے کے انہوں نے حق کو جھٹلا دیا سچی بات تھی لما جا جب ان کے پاس وہ حق آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا امر مریض یہ اس معاملے میں یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ انہوں نے ابھی جس کو کہتے ہیں کہ فیصلہ کن انداز میں انہوں نے اس کو رد نہیں کیا ہے نبی رات کو نیند دینے بھی نہیں آتی اندر کی بات ہے ان نا لفی شک کما تد الب شک بھی عربی کا لفظ ہے اور رئیب بھی عربی کا لفظ ہے کتاب بفی یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں یا تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو شک بھی عربی کا لفظ ہے ریب بھی عربی کا لفظ ہے اب اس میں فرق کیا ہے شک وہ شک ہے جو ذہن میں آتا نکل جاتا ہے اس کا کوئی اثر آپ کے جذبات پر نہیں پڑتا آپ کے احساسات پر نہیں پڑتا وہ شک ہے جو جذب جز... ذہن سے دماغ سے جذبات میں آتا ہے اور پورا بدن ریسپونڈ کرتا ہے مثلا کوئی آدمی جا رہا ہے وہ ریت پر دیکھتا ہے ایک نشان لکیر سی پیڑی ہوتی ہے دو آدمی ہوتے ہیں نشے کہتا ہے یار یہ لگتا ہے یہاں سے سانپ گزرا ہے دوسرا کہتا نہیں یار ایسے یہ آواز چلیے کہ شاید یہ بن گیا سیو کو یا کوڑکی ہوگی کسانڈا ہوگا بات ختم ہوگی دونوں نے ڈسکس کیا ہونے کا سانپسنے کا سانپ نہیں ہو سکتا ایک شک کا اظہار کیا بات ختم ہوگی یہ ہے شک کہ آئی اور نکل گئی رات کو آپ سوئے شاون کا مہینہ ہے آپ کو آواز آئی ہے کسی چیز کے چلنے کی سر سراٹ کی آواز آئی شاہ شاہ کی آواز بھی آپ کو شک پڑ گیا کہ سانپ ہو سکتے اب یہ جو شک ہے نا اس سے نیند نہیں آئے گی رات کو آپ آنکھیں پار پڑ کے اندھیرے میں دیکھیں گے آپ کوئی رسی پہ کوئی چیز تو آپ غور سے دیکھتے رہیں گے اب اس نے موو کیا یا نہیں کیا اور جب بندے کو شک پڑتا تو چیزیں موو بھی کرنا شروع کر دیتی چاڑیاں جو ہے وہ کبھی ڈیڑیا بن کے سامنے جب ہم سفر کریں اندھیرے رستے پہ اور ڈرنا شروع کر دیں تو درخت اونٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں جاڑیاں گھوڑے بننا شروع ہو جاتی ہیں پھر انسان کے اندر الن ذہن میں آئے گا ذرا فلاں کو ساتھ میں کاٹا تھا تو وہ تو اپنے منٹوں کے بعد مر گیا تھا بھائی تو جب میں مر گیا میرا پتل پڑ رہا ہے بارہویں اس کا کیا بنے گا وہ نیند ساری رات نہیں آئے گی بندہ الرٹ رہے گا دیکھیں اس شک میں اور اس شک میں کتنا فرق ہے اس شک نے نیند اڑا دی ہے وہ مکے والے جو کہتے تھے نا ان نالفی شک کی تا دو نہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک تو شک ہوتا نا پڑا نکل گیا اور تیرے شک نے تو ہماری نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں یار انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ سچی موچی اگر قیامت آئی گئی تو کیا بنے گا ہمارا باقی اگر یہ جو جہنم کی باتیں کرتے یہ جہنم ہوئی تو کیا بنے گا یعنی کبھی تو ان کا دل یہ کرتا کہ مان لیں دوسری طرح وہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تو کہتے ہیں اگر کہ چار گڑ اسی طرح گزر جائیں یار تو آدمی توبہ کر لے تو ٹھیک نہیں مطلب ہے یہ جو کنسائنمنٹ ہوئی ہوئی ہے آئے اور یہ بک جائے اور جن کو سود دیا ہوا یہ سارا اکٹھا ہو جائے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا سارا معاف ہو جائے گا نا گارڈ میک بھی پائے بٹ ناٹ ٹو ڈے اللہ مجھے نیک بنا مگر آج ہی نہیں ذرا مجھے میل موج میلا کرنے دے جب بٹا ہو جاؤں گا ساٹھ سال کا تو مجھے نیک کر دینا تو تو کہیں آج نہ جنا کر دینا ہمیشہ ہم اپنی اس دعا کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ مل جائے لیکن یہ کہ ذرا لیٹ ہو کے تو یہ ہے شک شکومی امر نبی راتوں کو نیند انہیں بھی نہیں آ چھپ چھپ کے قرآن سننے آتے تھے ایک دوسرے کو منع کرتے تھے اے قرآن نہیں سننا کسم خالی نہیں سننا رات کو پھر چلے گئے اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد میں قرآن پڑا کرتے بلند آباد لوگ سو ہوئے تھے اب یہ چلے گئے تینوں جو سردار تھے دن کو بڑی مخالفت کرتے تھے اور قسم کھائی ہوئی تھی اور خدا کا کرنا ایسا مٹبیڑ ہو گیا انہیں کہا فٹے منہ دن کو تم نے وعدہ کیا تھا نہیں انہوں نے کہا تو تم کا کہاں گئے وہ تم نے بھی تو یہی کیا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے میرا بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا کو کوئی حل ہونا چاہیے کلام جو ہے یہ دل کھینچتی ہے اگر ہمارا دل کھنچ رہا ہے جو ان کی اتنے مخالف ہیں تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو تو یہ پھینک کے لے جائیں گے اس کا کوئی ہمارے پاس حل ہونا چاہیے وہ جو سورج دشرم میں فرمایا پھر اس نے تیوری چڑھائی پھر اس نے تھوڑا سا کورکا سار کو پھر اس نے سوچا تھوڑا سا آنکھیں ایسے کر کے جیسے بڑے دور کی کوئی فلسفی ہے اور کر پھر اس نے یہ کہا کہ انہذا اللہ قول البشر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری کیفیت پہل رہا ہے اور سوچ رہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہیں نیچے غار میں گیا ہوا آپ کوئی را نکال کے لائے گا تو ہے کچھ بھی نہیں تھا وہ میری ایکٹنگ کر رہا تھا سوچنے کی تم رہا کوئی ایسا جواب سوچو جو ہم لوگوں کو دے سکیں تو عرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کر سہ فی امر مریض اے نبی یہ ڈاما ڈولیں گے لوگ کبھی یہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہانی ہے کبھی کیا کہتے ہیں آسا لامی اندورائے کیسا بنینا کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کیسے بنایا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سیر فلاد یا ہماری فلاں آیات کو دیکھو فلاں آیات کو دیکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کو دیکھنا بھی اسی طرح ہے جس طرح قرآن کو پڑھنا یہ بھی اللہ کی آیات ہے نا یا فی الار دیات تو للموں کے قرآن کی بھی آیتیں ہیں نا فل ارد آیا زمین میں بھی آئے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے واقع ائی من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ارد عَلَيْهَا مرون آلیہ مرا مرور مرورن ہوتا ہے کسی کا چلنا گزرنا ٹریفک تو واقع ائی من آیت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کتنی ہی آیتے ہیں آسمان میں اور زمین میں یا مرون یہ گزر جاتے ہیں ان کے پاس سے ہم اور وہ اس سے احراز کرتے ہیں کچھ توجہ نہیں دیتے اس پر یعنی یہ جو آیات ہیں اگر آپ ان پر بھی غور کریں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایک شاہ ایک شاہ کی جو فکر ہے جو سوچ ہے وہ ساٹھ سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ سوچ آدمی کے عقیدے میں ڈیپتھ پیدا کرتی ہے گہرائی پیدا ہوتی ہے اور جتنی جڑ نیچے جاتی ہے درخت اتنا زیادہ بو دکھاتا ہے جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنا مسائب کے سامنے ہم کھڑے رہ سکیں گے کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر بندہ مومن ہو اور اللہ تعالی کی آیات کی تلاش میں خردبین سے دیکھ کے لیبارٹریوں کے اندر ساری ساری رات وہ لگا رہے تو وہ جو مفتی صاحب مدرسے میں جاگ رہے ہیں اور وہ جو سائنس کی لیبارٹری میں جاگ رہے دونوں ہی فیس بھی لا جاگ رہے ہیں دونوں ہی اللہ کا کام کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اسی سے ہمارے اس وقت جو بھی سہولتیں ہیں یہ جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اسی سوچ سے ہوا نا یہ ہمارے رب نے رکھا ہوا تھا انہوں نے کیا کیا ایکسپلور کیا اس کو ہمیں یہ پتا تھا کہ مرد اور عورت ہوتے ہیں گھوڑا گھوڑی ہوتے ہیں بیل اور گائے ہوتی ہیں جوڑے جو تھے پھر ہمیں پتا چلا نہیں صاحب یہ تو نیگیٹو پازیٹو الیکٹران میں بھی ہوتے ہیں یہاں بھی جوڑا ہے پھر پتا نہیں جی یہ ساؤتھ اور جو نارتھ پول ہے یہ بھی جوڑا ہے پھر پتا چلا نہیں جی یہ جو مرکز گریز قوت ہے گریوٹی اور دوسری جو قوت ہے آ, اس کی وہ یہ بھی ایک جوڑا ہے تو پتا چلا اللہ نے وہ جو فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے جوڑے انہیں میں سے بنا ہے وہ مما لائے علام بھی بہت سارے ہم نے جوڑے بنائے جو ان کو ابھی پتا نہیں لیکن ہم نے ان کو ایکسپلور کیا ہمیں پتا چلا کہ ہر چیز جوڑوں جوڑوں میں ہے تو یہ چیزیں جاننا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی آیات کو ہی نکالنا ہے ان کی ہی تلاوت ہے افل امین کیسا بنائی کیسے وزین نہ اس کو مزین کیا اور اس میں کوئی گیپ نہیں ہے فرج نہیں اگر گیپ ہوتا اس میں تو یہ ہماری کمیونیکیشن کبھی نہ ہو سکتی یعنی یہ کہ انہوں نے سگنل ایٹیز میں انہوں نے وصول کیا تھا جو سگنل چودہ ارب نوری سال پہلے چلا تھا کسی سیارے سے وہ سگنل چودہ ارب نوری سال یعنی ایک سیکنڈ سیکن میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل سفر کرتے ہوئے چودہ ارب سال کے بعد وہ پہنچا تھا سگنل اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر کہیں گیپ ہوتا تو یہ سگنل کبھی ہم تک نہ پہنچتا کہیں بھٹک جاتا یہ ہے وہ بات مالہ من فروج کوئی گیپ نہیں ہے کائنات ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مدد نہ اور زمین ہے اس کو ہم نے پھیلایا ہے مدا یا مد اسی سے مدد کسی کی مدد کرنا یا نہیں ہاتھ جب آپ مدد کرتے ہیں تو آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کو دیتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں آگے امداد کرنا مدد نہ ہے ہم نے اس کو پھیلایا والی نہ آواز اور اس پر لنگر ڈالیں لیکن یہ جو لوگ جاننے والے ہیں جیوگرافی کو وہ جلوجیکل جو بھی سائنسدان ہے ہمارے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں کا فنکشن کیا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے بلکہ زمین کی ایک خاص زاویے میں زمین کو رکھنے میں ان پہاڑوں کا بڑا کام ہے اگر ہمالیہ وہاں نہ ہوتا کہیں اور ہوتا تو زمین اس طریقے سے کبھی بھی جو ہے وہ نہ گھوم رہی ہوتی اس میور پر کہ آپ کو یہ چاند کی منزلیں جو گھٹتی بڑھتی نظر آتی ہیں سورج کبھی نہیں نا گھٹتا بڑھتا چاند بھی ہمیشہ ایسے رہ سکتا تھا لیکن زمین جو تھوڑا سا ٹیڑھی ہے نا جو مو کری یہ ان پہاڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھا رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس ترتیب کے ساتھ ہو موو کرے اور اس زاویے پہ رہے اسی لیے فرمایا کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں اللہ کی آیات ہیں یعنی یہ کوئی ایسے نہیں بڑھ رہا کتنی محنت ہوئی ہے اور کیسی پلاننگ ہوئی ہے کہ زمین کو ایک خاص زاویے پہ ٹیڑھا رکھا گیا ہے بالكل ایسا سیدھی نہیں گھوم رہی لٹو کی طرح تھوڑی سی ٹیڑھی ہے اور اسی ٹیڑھے پن کی وجہ سے یہ آپ کا چاند جو ہے وہ گٹتے بڑھتے اور رات کو آپ کو نظر آ سكتا ہے کہ بھئی آج مہینے کی كون سی تاریخ پرانے زمانے میں تاریخیں اسی کے ساتھ متعین ہوتی تھی اب دن کو تو کوئی پتہ نہیں نا چلتا دن تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے سورج ایک ہی جتنا ہوتا ہے لیکن رات كو چاند بتا دیتا ہے آج تیسری کا ہے چوتھی ہے پانچویں ہے جو لوگ تھے وہ دیکھ کے ہمارے باپ دادا جو ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی تاریخیں نہیں ہوتی تھی وہ چاند کو دے کے حساب کیا کرتے تھے مولوی صاحب جو ہوتے تھے عام طور پر, پر وہ تاریخیں یاد رکھا کرتے تھے لوگ ان سے پوچھ کے گیرو شریف بھی دیا کرتے تھے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو مولوی صاحب سے انہوں نے پوکری کے اندر رکھی ہوئی تھی وہ مینگڑا رکھی ہوئی تھی صاحب لگا کے گن کے تو وہ ایک مینٹ اس ٹوپی سے اٹھا کے دوسری میں ڈال دیتے تو اور مہینہ گنتے تو اس ترتیب سے تو ان کا بچہ کھیلتے کھیلتے کہیں اندر چلا گیا تو اس نے ہاتھ مارا تو وہ ساری جو ہے نا وہ اس نے پاؤڈر بنا دی تو کوئی صاحب آئے تاریخ پوچھنے کے لیے مولوی صاحب آئے تاریخ کیا تو انہوں نے شگرد کو بھیجا اندر کے جاؤ تاریخ دیکھ کے آؤ کیا ہے تو وہ شاگرد اندر جاتے تھے انہیں روز کا پتہ ہوتا تھا وہ گن کے بتا دیتے تو اندر سے شگرد نے آواز ماری مولوی صاحب طریقہ ساریاں پوریان تو لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ اندازہ لگاتے تھے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ایک خاص جگہ پہ کسی پہاڑ کو رکھ دینا اور رکھنا بھی ایسے کہ زمین کی تہ تک وہ کھبا ہوا ہے میخ کہا ہے اس کو ولجیبال اوتادا پہاڑ کو اللہ تعالی نے زمین کی میخ کہا ہے اور جس طرح ہماری داڑھ اوپر نظر آتی ہے اس کی جڑیں بہت نیچے ہیں اسی طریقے سے یہ پہاڑ جو ہیں ان کی جڑیں بہت گہری ہیں نیچے تک ہے ام بک نافی ہے امن کل بحیج اس میں بڑے شا... عالیشان پھلوں اور سبزیوں کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں نباتات پیدا کیے اس کے اندر یعنی ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالی زمین اتنی نرم بنا دیتا کہ ہم سے چلے ہی نہ جاتا اس پر اور اتنی سخت بنا دیتا لوہے کی طرح کہ اس پہ نباتات ہی نہ اگتی آپ زراعت نہ کر سکتے اس پہ اللہ تعالی نے کیسی ترتیب بنائی کیسی رکھی آپ اس میں زراعت بھی کرتے اور آپ اس پہ چلتے بھی تبصرہ تبصرہ کہتے ہیں وہ چیز جو کسی کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دے کہتے ہیں جی حالات پر تبصرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بصیرت جو ہے وہ آپ کو کانوے کر رہے ہیں کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کس کرائس کا حال یہ. یہ تبصرہ ہے اپنی ذہنی اور وہ جو ان کا اپنی اسسمنٹ کو آپ کو کے سامنے رکھ رہے ہیں تب سیرا تن اور اللہ کے بندے یہ چیزیں تمہیں رب کی طرف نہیں بلاتی تمہاری آنکھیں نہیں کھولتی گائے بھینس کی طرح کھا لیتے ہو دیکھتے نہیں وہ کہاں سے آئے کتنی کبتے لگی ہیں کہاں کسی نے کاٹا ہے کہاں کٹ کے آیا ہے کہاں وہ پسا ہے کہاں وہ پیک ہوا ہے کتنے بندے لگے ہوئے ہیں وہ مشینوں کا لوہا کہاں سے نکلا تھا کہاں اس کے وہ اوزار بنے کہاں آ کے دبئی میں فٹ ہوئی کہاں وہ آٹا پستا ہے کہاں سپر مارکیٹ میں آتا ہے ٹرکوں میں لوڈ کر کے لوگ لے کے آتے ہیں تو گھر لے کے آتا اس کو لکما منہ میں ڈالتا تمہیں پتہ ہے کتنے ہاتھ جڑے ہیں اور یہ کام ہوا ہے تو اپنے آپ کو غیر اہم چیز جی سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کھولا کرو یہ کہاں سے آتا ہے اس لیے کہا گیا کہ اگر اللہ کے نام سے شروع کیا کرو اس کی تعریف کے ساتھ اس کو ختم کیا کرو اگر جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں سبحان اللہ جی سخر اللہ نواز اور ہمارے جو ہائی جہاز چلتے پی آئی کہ کی اس دعا پر چلتے ورنہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا شکر ہے دعا پڑھ لیتے وہ تو سبحان اللہ جی سخر اللہ ناز پاک ہے وہ ہستی جس نے ہمارے لیے یہ لوح مسخر کیا ہے کہاں بنا کون بناتا رہا کہاں یہ آیا اور ہم جناب اس پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں پشاور والی فلائٹ پہ الحمدللہ للہ بڑی تعریف ہو چل کہ ہمارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا تھا لوہوں کو مجبور کر سکتا تھا تو سبحان اللہ علن و ماں کنالہ مقم اور ساتھ یہ کہ وہ انالگ ان کا ایک تو سفر یہ ہے تو میں گاڑی میں کر رہا ہوں اور ایک سفر وہ یہ جو پوری دنیا کر رہی ہے یہ ہمارا سورج اور اس کے گرد گھومنے والا یہ پورے کے پورے ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ پورے کے پورے ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے سیونٹیز میں ایک بڑا مشہور جملہ ٹپیکل ہوتا تھا تیزستان نے اسٹیشنری سورج ساکن بڑا مشہور ہے اب ڈکشنریوں میں سے نکال دیا انہوں نے اس کو وہ سٹیشنری نہیں ہے کلن فی فلا کی ہے وہ جو قرآن کہتا کہ سارے تیر رہے ہیں کوئی بھی ٹھکا ہوا نہیں ہے کوئی بھی اسٹیشنری نہیں ہے سارے گھوم رہے ہیں تو باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے وہ یہ سب کو ساتھ لے کر کسی بلیک ہول کی طرف جا رہا ہے اپنی انجام اپنی منزل کی طرف یہ بھی رواں دوا ہے تب سرتن آنکھیں کھولنے کے لیے بصیرت تنوے کرنے کے لیے وہ ذکر اور یاد دہانے کے لیے اصل میں انسانی ذہن جو ہے یہ عجیب ہے جو جن چیز کا دائیا اس کے اپنے اندر ہوتا ہے اس کو یہ کبھی نہیں بولتا اس لیے کہ وہ چیز آٹومیٹکلی جو ہے وہ آآ آآ رینیو ہوتی رہتی ہے لیکن جو چیزیں باہر سے اس پر تھوپی جاتی ہیں یہ ان کو بھول جاتا یعنی اولاد کے ساتھ پیار یہ ہمارے اپنے اندر رکھا ہوا ہے لہذا اس کے لیے کسی کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ان میری والدہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پتر اپنے بچے نال پیار کریا کر وہ میں ان کے یا مولوی صاحب کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں کوئی درس دینے کی ضرورت نہیں میرے بچے ان سے پیار میرے اندر رکھا ہوا ہے میں بغیر اس کے کرتا ہوں البتہ یہ کہا گیا کہ زیادہ نہ کرو مٹھا ہلکا رکھو ذرا لا تلحکم ولا اولادکم کمان ذکر اللہ یہ تمہیں کہیں ان کا پیار اللہ سے غافل نہ کر دے یہ کھلونے ہیں جو تمہیں رب نے دیے یہ کھلونے تمہیں مالک سے غافل نہ کر دے ورنہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا وہ مکان بنانا ہے کسی مولوی کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جب بھی چھٹی جاتا ہوں مکان ڈونڈتا ہوں مکان ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے نہ کسی کے درس کی ضرورت ہے نہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے نہ آرٹیکل پڑھنے کی ضرورت ہے جن چیزوں کا دائیا ہمارے اپنے اندر ہم ان کو نہیں بھولتے لیکن دو چیزیں بحر سے وارد ہوتی ہیں ان کا اللہ تعالی نے ہمارے بڑے بڑے دکھ انسان کو آتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ انسانی ذہن کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد جیسے جنک میل آپ کا جو فولڈر ہوتا ہے وہ ایک ہفتے کی ڈاک رکھتا ہے آفٹر سیون ڈیز وہ اس کو صاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے جنک میل جو ہے نا وہ جو دکھ والے واقعات ہوتے ہیں یا جو وہ آدمی جن کو نا پسند کرتے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بندے کو ان کا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہفتے دس دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دکھ ڈیلیٹ ہوتا ہے یہ تو ہو گیا فائدہ لیکن اس کے ساتھ وہ درس بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یعنی غموں کے ساتھ یا دکھوں کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں نا وقت مرم رکھتا ہے وقت مرم نہیں رکھتا وہ آٹومیٹکلی آپ دیکھتے ہیں یہ فیکٹس آتی ہے نا آپ کو پاکستان سے آپ اس کو چھوڑ دیں کچھ کے لیے آپ مہینے پندرہ دن کے بعد دیکھیں گے وہ فیڈ ہو جائے گی اور چھ مہینے کے بعد سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو صرف پیپر پڑا ہو جائے باقی سب کچھ صاف ہو چکا ہوگا اس کی آپ فوٹو کاپی کروا لیں پھر وہ ٹھیک رہے گا وہ فیڈ نہیں ہوتی اسی طریقے کا انسان کے ذہن کا معاملہ بھی ہے کہ یہ بات سنتا ہے مگر وہ فیکٹس کی طرح پھر فیڈ ہو جاتی ہے یہ ذکر رسول کیوں آتے ہیں رسول آتے ہیں ان ماں فکر انتمزکر انت اے نبی تم ذرا اس کو ریمائنڈ ان کو کروا دو تم ریمائنڈر ہو یاد دہانی کروا دو قرآن کیا ہے ذکر یاد دہانی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اپنی ہماری ہستی کے اندر ایک دائیا موجود ہے ہم نے جو عید کیا ہوا ہے اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو کسی درخت کو خدا بنا لیں گے لیکن کسی کو خدا بنانا ہماری عادت ہے یا تو ہم اس کو خدا بنائیں گے جو خدا ہے نہیں اگر ہوگا یہ ہوتا ہے نا اگر آپ کو اصلی ماں باپ نہ ملے بچہ گم ہو گیا اس کو اصلی ماں باپ نہیں ملے تو پھر وہ کسی کو بنا لیتا ہے تو اگر اس کو نہیں بناؤ گے تو خدا بنانا تمہاری مجبوری ہے تم سانپ کو بنا لو گے ہاتھی کو بنا لو گے بندر کو بنا لو گے گائے کو بنا لو گے ازو تناسل کو بنا لو گے پتا نہیں کس کس کو خدا بنا لو گے اس کی پوجا کرو گے اگر اس تک نہ پہنچے تو اس لیے کہ صحیح سوال کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کمرہ امتحان کے اندر ہزار سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سوال کا صحیح جواب دیں گے تو ہزار طلباء کا ایک ہی جواب ہوگا اور یہ اس کے صحیح ہونے کی نشانی ہے البتہ غلط جواب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہزار بچے کا ہزار جواب ہو غلط کی تو کوئی ایک ہونا کوئی ضرورت نہیں نا نسل ایک آدمی یہ کہتا ہے دو اور دو چار تو یہ تو سب پوری کلاس جو ہے جتنے ہیں اس میں یہی کہیں گے لیکن اگر غلط کہنا ہے تو ڈیر دو پانچ بھی کہہ سکتا ہے بندہ دوڑ دو سات بھی کہہ سکتا ہے دو دو چھ بھی کہہ سکتا دوڑ دو چھ بھی کہہ سکتا ہے کہ کہ تو غلط کی تو کوئی تعداد نہیں نا اس لیے پانچ کروڑ خدا ہیں ان کے غلط کی تو کوئی تعداد مقرر نہیں جس کو جو چیز پسند اب انہوں نے ٹنڈولکر کو بھی خدا بنا لیا آپ کو پتا اس کا بت بنا کے پوجا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو ہمارا فلاں گاڈ جو ہے وہ کھیل رہا ہے لہذا اس کو کیسے کوئی اوٹ کر سکتا تھا تو سرکار یہ ذکرہ ہے یاد دہانی ہے دیکھو جس خدا نے تمہیں بھیجا ہے اسی کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھی ہے دیکھو اس نے پانی کہاں سے برسایا آگے شروع ہو گیا وہ نزلنا میں نسمائے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے تمہارے لیے کہ یہ یہ فائدے تمہیں حاصل ہوں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تمہارا رزق میری ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں بارش بھی ہو رہی ہے زمین کھیتی فصل بھی دے رہی ہے تمہیں میٹھا پانی بھی مل رہا ہے کڑوے پانی سے میں اٹھاتا ہوں اس کو میٹھا بنا کے لاتا ہوں اگر میں چاہتا تو میں نے فطرت کے لاز بنائے نا میں یہ قانون بنا سکتا تھا کہ پانی کے ساتھ نمک بھی اٹھ جایا کرے ہم نے یہ قانون بنایا کہ نمک سمندر میں رہ جاتا وہاں سے میٹھا پانی جو ہے وہ اٹھتا ہے وہ خراب کی شکل میں اللہ نے یہ دھمکی دی ہے اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کھارا بنا دیتے لا تم شکر کیوں نہیں کرتے یہ میٹھا پانی پیتے تمہیں پتہ اس کا سورس کیا ہے اس کا سورس وہ کڑوا سمندر ہے جو نمکین نہیں کروا ہے نیلن اجاج کروا نمکین ہے یعنی اگر آپ اس کا پانی منہ میں رکھ کے کلی کر دیں اس کے بعد آپ دوسرے پانی کو کہ کلّی بھی کریں تو اس کی کڑواٹ نہیں جاتی پتہ چلتا ہے جہاں تک پانی جاتا ہے جیسے تمے کہ آپ اگر مسواک کر لینا تو اس کے بعد جتنی کلیاں کریں پتہ چلتا اتنا ہی پیچھے اور نیچے جاتا ہے اسی طرح اس کی کڑوٹ بھی ہے تو تم نے سورس پر غور کیا ہے کہ کڑے میں سے کہاں سے نکال کے لاتا ہے جو دودھ پیتے ہو اس کو غور کیا ہے تمہارے لیے تو جانوروں کے اندر بھی نشانی ہیں کم فلن ہاں ملا برا نسخی کم مماسی بے تو نہیں بے نس لم لال سن سائے گن دیکھو ہم نے کیسی مشین بنائی ہے اس کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے تم بڑی ترقی کر گئے ہو لیکن تم نے آج تک وہ مشین نہیں بنائی جس کے ایک طرف گاس ڈال اور دوسری طرف سے دودھ نکل گا می نے فرسنگ دم گوبر اور خون میں سے نکل کر آتا ہے وہ نہ خون کا رنگ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو ہوتی ہے خالص خالص بھی ہوتا ہے اور پینے والے کو مزہ بھی دیتا ہے شراب کی طرح اور پیشاب کی طرح اس کا ذائقہ نہیں ہوتا خالص مان مبارکن ہم نے آسمان سے پانی اتارا مبارک برکت والا اب برکت والا کیا ہوتا ہے اس لیے تبارک اللہ احسن الخالقین تبارہ اللہ برکت والا ہے اللہ اللہ کی تخلیق میں برکت ہے بندے کی تخلیق میں برکت نہیں بندہ بھی خالق ہے گاڑی بناتا ہے اینک بناتا ہے یہ بنایا انہوں نے لیکن اس کی تخلیق میں برکت نہیں ہے برکت کس کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہم چھوٹے سے تھے ایک دلش کے وہ پجامہ ہمیں آ جاتا تھا پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہ پاجامہ اتنا ہی راجیے کہ پاجامہ انسان کی تخلیق تھا نا ہم اللہ کی تخلیق تھی اس میں برکت آ گئی کہاں چلے گئے اسی طریقے سے درخت اللہ کی تخلیق ہے آج اتنا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے پھر اتنا ہوتا ہے پھر اتنا ہوتا ہے پھر وہ کہاں چلا جاتا ہے اور چیزیں دیکھ لیں بکری کے بچے کو دیکھ لیں اور چیزوں کو دیکھ لیں اللہ کی تخلیق میں کیا ہے برکت ہے کبھی کب ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ چھوٹا سا ایک پیالہ بنا دے مہینہ دو مہینے اس کو پانی دیتا رہے پتا چلو وہ گلا بن گیا ہے اچھا پھر اس کو دو چار مہینے اور پانی دے کھاد دے پتا چلو وہ بڑا ڈولا بن گیا ہے بھائی کبھی کب ایسا آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاس کب سے پیالیاں رہ رہے ٹوٹ بھی گئی ہیں بےچاری مگر بڑی نہیں ہوئی وہ اس لیے کہ انسان کی تخلیق ہے اس میں برکت نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کار جاؤ آپ دو سال رکھیں اور اس کو صحیح تیل پانی دیں تو وہ منی بس بڑھ جائے دو چار سال کے بعد بڑھ کے ایسا کبھی ہوا ہے نہیں ہوا تو یہ ہے ما امبارا کن یہ وہ برکت والا پانی ہے جو دیکھو ایک طرف لگتا ہے یہی پانی یوس کا بے ما ان واحد ایک پانی لگتا ہے ایک کھیت کے اندر سنتارا بھی لگا ہوتا ہے وہیں پہ لیمن تو اس کو تو کیا کہتے ہیں جی وہ لیمن لیمبو جی بھی اسی کھیت میں ہوتا ہے پانی ایک ہی لگ رہا ہوتا ہے یار اس میں جاتا ہے تو اور مزہ ہوتا ہے آم میں جاتا ہے تو اور مزہ ہوتا ہے وہ سنترے میں جاتا ہے تو اور مزہ ہوتا ہے مالٹے میں جاتا ہے تو اور مزہ ہوتا ہے مونگ پھلی میں جاتا ہے تو اور مزہ ہوتا ہے یہ کیا چیز یس کا بھی واحد کھیتی میں جڑی ہوئی ہے یہ نہیں کہ ایک پشاور میں دوسری اور میں ہے اللہ کی ذات نے فرمایا وفل ارد کتام تجاو روم دیکھتے نہیں ہوں جڑے ہوئے کتنے ہوتے ہیں جڑے ہوئے مرکے ہیں پہلیاں جڑی ہوئی ہیں کتاب تجاو اور اس میں तरह तरह کے کھیت طرح तरह کی فصلیں تو کیا ہوتا ہے ایک ہی دھوپ ہے یار جو लगतिया ہے انگور کے اندر پانی بھرتی جاتی ہے اور گندم کو سکھاتی چلی جاتی ہے یار دھوپ ایک ہی ہے ری ایکشن کیوں الگ الگ ہے وہی دھوپ ہے نا گندم کو خشک کر رہی ہے انگور کے اندر پانی بھر رہی ہے وہ پک رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ ہے اللہ تک پہنچانے والی آئے تھیں ان گزرا غیر دیکھیں اللہ مجھے بھی توفیق آ فرمائے آپ حضرات کو بھی میں نے آج پچھلا قرض بھی اتار دیا لمبا ہو